آ رہی ہے سورت المائدہ میں آیت نمبر 38 جو ایک اہم ترین آیت ہے اسلامک شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے سورت المائدہ کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ اسلامک شریعت کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ سورت البکرا اور سورت النساء ہے کہ سورت البکرا ہے اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورت النساء اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورت المائدہ ہے دیکھ لیں شروع سے ہی یہاں احکام حلال اور حرام کے شروع ہوئے شروع میں ہی آیا کہ کون سے جانور حلال ہے کون سے حرام ہے اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے ان کا زبیہ تمہارے لیے حلال ہے اس کے بعد وضو کا طریقہ آیا غسل کا ذکر آیا سنجے کا ذکر آیا سیمنگ کا طریقہ آیا اور پچھلی دفعہ ہم نے آیت محربہ پڑھی تھی صورت المائدہ کی آیت نمبر تینتیس کہ مرتد کی سزا کیا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں, میں میں نے گستاخ رسول کی سزا کو بھی بیان کیا تھا جو مسئلہ نمبر 45 کے نام سے الگ سے 40 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے پر اب آ رہا ہے چور کی سزا کا معاملہ تو پہلے ہم یہ تین آیات پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو میں میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّارِ وَالسَّارِ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ چاہے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ کلائی سے کاٹے جائیں گے عربی زبان میں یز لفظ پورے بازو کے لیے بھی بولا جاتا ہے شولڈر تک لیکن یہ اتفاقی معاملہ ہے کہ یہاں سے کاٹے جائیں گے کلائی سے کف سے جیسا کہ تیمم میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں تک کرنا جو ہے وہ مسنون ہے وزو کے لیے کونیوں کا ذکر آیا تو ال المرافک کا بھی الفاظ آئے اور اس میں میں یہاں بھی بتا دوں کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میری تقریبا سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے وزو غسل استنجا اور تیمم کے صحیح آکام تہارت کے ڈیٹیل کے ساتھ آج تک میں سمجھتا ہوں جتنی کتابیں کتاب و سنت کے منج پہچان چلنے والے لوگوں نے لکھی ہیں تہارت کے اوپر اور وضو غسل پر وہ ایک طرف ہے اور وہ تمام جو میری ڈھائی گھنٹے کی گپتگ ہے اس میں عورتوں کے مسائل بھی میں نے بیان کیے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے احکام الحمدللہ بیان کیے تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ذکر ہے کہ جب آپ نے وضو کے لیے ہاتھ دھونے ہیں تو ال المراف وہ نہیں ہوتا اب یہاں صرف ہاتھ کا ذکر آیا تو ہاتھ عموماً جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں یہ کلائی سے ہاتھ اس کو کاٹنا ایک ہاتھ کاٹنا پہلی دفعہ چوری کرے گا تو ایک ہاتھ پھر دوسری دفعہ کرے گا پھر دوسرا ہاتھ جزا ام بیما کا سبا. یہ جزا ہے یعنی کہ جزا سزا کے مانوں میں یہ سزا ہے جیسا کہ اردو میں ہم عموماً پنجابی میں جب لفظ بو بولتے ہیں تو اس سے مراد بدبو لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ بو تو کہتے ہیں سمیل کو وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے بدبو بھی ہو سکتی ہے تو یہ جزا جزا سے مراد انعام بھی ہو سکتا ہے سزا بھی جزا ام بیما کا سبا. یہ ان کی کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا ہے نقالم من اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے دو چیزیں فرمائی سزا ہے اور عبرت ناک سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ ہے واللہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے لیے یہ سزائیں جو وہ مختص کی ہیں اللہ کے ڈیوائن ویزم میں اس کی حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں پانچ بڑے پوائنٹ ڈسکس کروں گا ان آیات کو کور کرنے کے بعد جو غیر مسلموں کے بھی اعتراض ہیں کہ یہ صدا کیوں رکھی گئی انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا فمن من ظلم ہی پھر جس نے توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد وہ اور اپنی اصلاح بھی کر لی لیب و علئی تو اللہ تعالیٰ پر ہے بے شک اس کی توبہ کا قبول کرنا اللہ کہتا ہے میرے پر واجب ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا لیکن شرط کیا ہے توبہ اور اصلاح میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام میں استخبر اللہ توبہ نہیں ہے جب تک اصلاح نہ کی جائے اب یہ پھر دلیل آ گئی ہے اور توبہ پہ میری تقریباً پچاس منٹ کی گپتگو ہے سنت پاگ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں حرض کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما ہے توبہ کرے اور اصلاح کر لے اپنی پھر اللہ پر واجب ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے ان اللہ وخرحیم بے شک اللہ تعالیٰ مع فرمانے والا رحم فرمانے والا اللہ کوئی فنیٹک نہیں معذ اللہ کے کسی کو سزا دے کر خوشی ملتی ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تو ہے وہ دنیا کے اندر سزا ہے اس کے امال کے عبرت کے طور پر پیرلن میں اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ نہیں کہ ہاتھ کٹ گیا تو اب توبہ کی ضرورت نہیں دونوں چیزیں پیرلن میں ہوگی سزا بھی ملے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی تب توبہ قبول ہوگی ان اللہ تعالماتی کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین یہ قرآن کا اسلوب ہے یہ آئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی ہمیشہ وہاں پر آتی ہے جہاں کوئی بہت اہم ترین بات ڈسکس ہو رہی ہو کیونکہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیے تھے یو اگ دیبو میں یہ شاہ وہ یگ فیبلی شاہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے واللہ وہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی آجز نہیں کر سکتا اللہ جس سے چاہے بدلہ لے سکتا ہے اس کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے آفرت کی سزا دے سکتا ہے اللہ کی کوئی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ان تین آیات کے کانٹیکس میں, میں میں نے جو پانچ اہم ترین پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں ان میں پوائنٹ نمبر ون کہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے جتنی اسلام کی سزائیں ہیں ان کا بیسک فلسفہ ہے ڈیٹرنس کو قائم کرنا جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو مضبوطی ہے عوام کے اوپر کہ وہ غلط کام نہ کریں دہشت گردی نہ پھیلائیں لوگوں کو تکلیف نہ دیں یہ قائم کرنا ہے ٹیٹرس قائم کرنا یہ ہے شریک سزاؤں کی حکمت کہ ایک بندے کو ایسی سزا ملے کہ سزا تو ایک کو ملے اور ہزاروں جو ہیں وہ توبہ کرتے یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ اسلامی سزا کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی اور صحابہ اکرام علیم رضوان نے سیدنا اللہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن ہارسا جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے ان کے بیٹے تھے ان کو سفارش کے طور پر پیش کیا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حق میں مجھے سفارش کرتے ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود با دیا صحیح بخاری اور مسلم کی یہ بتا فکن الحدیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے جب ان میں سے کوئی شریف زادہ اور کوئی معزز خاندان اونچے خاندان کا آدمی غلط کام کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور جو غریب غربے تھے ان کے اوپر دباؤ کر کے ان کو سزا دی جاتی تھی ان کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہو گئے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے سزا ایک کو ملے اور ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہو جائے یہ اسلامی سزاؤں کی الحمدللہ حکمت ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تمام سزائیں اس وقت نافذ ہوں گی جب اسلامی حکومت بھی ہو جہاں پر اسلام کے احکامات نافذ ہوں ورنہ شریعت کی سزائیں الٹا مصیبت بن جائیں گی اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی اسلام کیوں یہ جس اسٹیٹ کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ اسٹیٹ وہ ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہو جس میں غریب لوگوں کا وظیفہ بھی لگا ہوا ہو اگر کوئی بے روزگار ہے تو حکومت اس کو روزگار نہیں دے سکتی تو کم از کم دو اس کی روٹی پرووائڈ کرے کہ وہ مجبورن چوری نہ کہیں کرے اب ایک بندے کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو چوری تو کرے گا اس پہ اس کے ہاتھ کاٹنا تو الٹا اسلام کو بدنام کروانا ہے تو یہ تمام سزائیں اس وقت ایپلیکیبل ہوں گی اس کے علاوہ بھی جتنی سزائیں ہیں وہ اسی وقت اپلیکیبل ہوں گی جب اسلامی حکومت ہو خلافز راجدہ کا نظام ہو جو بدقسمتی سے تیس ہجری کے بعد چالیس ہجری کے بعد یعنی نبی قسم کی وفات کے تیس سال کے بعد ختم ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر ٹو کہ غیر مسلم ملک بھی اپنے مجرموں کو سدائے دیتے ہیں لیکن انہوں نے چور کے لیے سزا کیا رکھی ہے کہ اس کو کوئی جرمانہ کر دیا جائے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ماشاء اللہ وہ قید خانے بھی کیا ہوتے ہیں ایک کنڈیشن قید خانے ہوتے ہیں سو کی روٹی بھی ملتی ہے تو ان کے لیے تو ایک سمجھے شاہی منان خانہ ہی بن جاتا ہے پھر وہ جب جھوٹتے ہیں پھر وہ چوریاں کرتے ہیں یہی وجہ ہے امیرکا میں اگر ایک منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو ملینس آف ڈالر کے ڈاکے پڑ جاتے ہیں چوری کیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایبان ہے کنوکشن والا وہی انسان کو مجبور کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اس طرح کے کام نہ کرے یا دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ سزا اس کی بڑی تخت ہوتا ہے چھوڑ دیا اللہ تعالی نے خود چھوڑا ہے اب یہ وہ بدت کی طرح نہ اعتراض کیا جائے قرآن بھی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے تو بات ہی غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں چھوڑ دی ہے وہ جی تو امام علیفا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا فلاں امام نے تو یہ اب کیمرے کا مسئلہ امام علیفا نے بتایا پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انہوں نے بتایا انتقال خون کا مسئلہ انہوں نے بتایا جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ انہوں نے بتایا میں یہ بتا تو آپ میرے مقلد ہو جائے تھے اشتہار تو بھائی کیا مت تک جاری رہے گا کسی ایک بندے پر فکس نہیں ہے کسی پہ میری ایکسکلوسو گفتگو ہے پچیس منٹ کی ایل ایس ساپ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اطلاق اس میں, میں میں نے بتایا کہ پہلے تین سو سال کے اندر تقلید کا کیا موقف ایگزٹ کرتا تھا جو آج بالکل الٹی شکل میں آ چکا ہے تو تاضیر ہوگی قاضی کی ضوابدید پہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آوارہ نوجوان اتنا کی حرکتیں کرتا ہے اس کا منہ کالا کر کے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا کر اس کو گدے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے یہ تعزیر ہوگی یا جن لڑکیوں کو چھیڑتا ہے ان کو بلایا جائے اور سرآم کھڑے کر کے ان کے ذریعے اس کے سر پہ جوتے مروائے جائیں اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں صحیح بہاری مسلم میں موجود ہے جو یہ عادی شرابی وغیرہ تھے ان کے بارے میں ایسی سزائیں بھی ہوئی ہیں کہ جوتے بھی مارے گئے ہیں تو یہ تعزیر جو ہے قاضی کی سواب دید پہ ہے کہ وہ کیا ڈسین کرے گا پوائنٹ نمبر فور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسلامی حدود اسی وقت نافذ ہوں گی جب معاملہ عدالت میں رپورٹ ہوگا اور جب ایک دفعہ معاملہ عدالت میں رپورٹ ہو گیا اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں چور کو معاف کرتا ہوں تو معاف نہیں کرتا کیونکہ ڈیکرنس نہیں پھر رہے گی معاملہ پبلکلی رپورٹ ہو گیا عدالت میں پیش ہو گیا اب جس کی چوری ہوئی وہ خود بھی معاف نہیں کرتا اس کا ثبوت سن ابھی داود سن نتا اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی چادر چوری ہوگئی وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے پاس چادر رکھی تھی اور بڑی مہنگی چادر تھی فیس در ہم اس کی قیمت تھی جو آج کے تقریباً پینسٹھ ہزار اور دو سو پچاس روپئے بند گئے اتنی مہنگی چادر تھی ایکسپورٹ کوالٹی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کاٹن تو اگتی نہیں تھی کپڑا باہر سے ہی امپورٹ کیا جاتا تھا تو وہ آگے آ بھی جائے گی یہ کیلکولیشن میں نے کیسے کی ہے انشاءاللہ پوائنٹ نمبر فائیو میں بتاؤں گا تو تیس دن کی ان کی چادر تھی وہ چوری ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو وہ دوسرے صحابی کو ترس آ گیا انہوں نے کہا ظہر ہے ان کو لگا کہ اب میری وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو چادر دے دیتا ہوں یہ ادھار رکھ لے جب پیسے ہو مجھے دے دیں اس کے ہاتھ نہ کاٹیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اب تم معاف کر رہے ہو میرے پاس مقدمہ پیش ہونے سے پہلے معاف کرنا تھا کیونکہ جب بات کورٹ میں چلی جائے گی پھر ڈیٹرنس کے لیے ریٹ آف دا گورنمنٹ کائم کرنے کے لیے سزا دینی ہوگی تو پوائنٹ نمبر فائیو کہ کتنی چوری کی قیمت ہو کتنا جو ہے وہ قیمت والا مال چوری کیا جائے کہ جس پر سزا ہوگی تو اس کا ثبوت پھر الحمدللہ ہمیں صحیح آزیس میں اب میں یہاں ضمناً بات بتا دوں اب پرانے پاک میں چکے ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے اب جو منکرین حدیث ہیں ان کے پاس قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یہ بال بتائے کہ کتنا مال وہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں مثلا ایک بال پوائنٹ کی جنہیں چوری کیا تو اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو بڑی عجیب بات ہوگی یہ بال پوائنٹ چوری کرنے میں ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کی ویلو ہی کیا ہے اب قرآن میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ کتنے مال کی چوری کرے تو اس پہ سزا ہے لہذا انہوں نے اس آیت کا مطلب ہی چینج کر دیا لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے سور حمیم سجدہ میں سجدم قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا قرآن اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے انہوں نے منکرین حدیث نے کیا ترجمہ کیا پرویزیوں نے وہ ساری کواتور فخرو جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے لیے ایسا سسٹم قائم کیا جائے کہ وہ چوری نہ کر سکیں یہ انہوں نے ترجمہ کیا یہاں کونس کس لفظ کا دو الفاظ اتنے سکتا ہے جزام با کا سب یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی تو اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے بتائے مجھے اردو لنگویسٹک میں کسی کو سمجھائے اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے نکالم من اللہ اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف یہ عبرت ہے ان کے لیے عبرت تو تب ہوگی ان کے ساتھ کوئی سزا ان کو دی جائے سسٹم کا قائم کرنا ان کے لیے عبرت ہوئی ان کے لیے تو فائدہ مند چیز ہوئی کہ وہ چوری نہ کریں ہم بھی چاہتے ہیں ایسا سسٹم ہو لیکن یہ فٹنگ نہیں بیٹھتا ترجمے میں عبرت کہاں سے ہوئی عبرت اسی صورت میں ہوگی جب سزا دی جائے گی تو بالکل واضح الفاظ ہیں لیکن جب کوئی بندہ بیمانی پر اترا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو وہ چونکہ ان کے رزلٹ فکس ہے ان کو احادیث کی طرف جانے کی توفیق ہی نہیں ہے اس لیے ان کے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا تو حدیث میں وہ مالیت کیا ہے اس کانٹیکس میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے امام کائنات سید البلی والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا سعید اللہ مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چوتھائی دینار یا اس کے برابر مالیت یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز پر ایک بٹا چار دینار مالیت اگر چیز کی ہو جو اس نے چوری کی تو اس پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اب ایک بٹا چار دینار کتنے ہیں آج کے دور کے اخبار سے اس کو بھی سمجھ لیجئے یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بیس دینار جو ہوا کرتے تھے وہ آج کے ساڑھے سات تولے سونے کے برابر بنتے نار سونے کا کوائن سکہ ہوا کرتا تھا جس کی فیس ویلو بھی وہی ہوا کرتی تھی جو اس کی اپنی ایکچوئل ویلو ہوتی تھی ہمارے پاس جو نوٹ ہوتا ہے سو روپے کا اس, اس کی قیمت سو روپے تو نہیں ہوتی اس کی فیس ویلو جو اس پہ سو روپے لکھی ہے وہ اس کی ایکچوئل ویلو تو نہیں ہوتی ہے ایکچوئل ویلو تو وہ ہے جو نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی کرنسی پہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس نوٹ کے ایک ویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے اصل قیمت تو اس سونے کی ہے جو اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور سال لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ حکومت پاکستان کی ضمانت نہ دے تو دنیا میں آپ اس کو دے کے ڈالر لے ہی نہیں سکتے ٹین خریداری نہیں کر سکتے تو حکومت پاکستان نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے اس کرنسی کی اپنی فیس ویلو تو ہے لیکن اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن پرانے زمانے میں جو کوائن ہوا کرتے تھے سونے کے ان کی فیس ویلیو اور ان کی اپنی برتھ ہوتی تھی وہ ہوتے ہی سونے کے تھے وہ دنیا میں جہاں کے ہی لے جائیں سونے کی ہمت وہی رہنی ہے تو اس وقت جو بیس دینار ہوا کرتے تھے وہ آج کے ساڑھے سات تولا سونا بنتا ہے جو پوری امت کا اجما ہے زکاط کے نصاب کے اوپر ساڑھے سات سونا آج کا جو گرام میں بنتا ہے ستاسی اشاریہ پانچ گرام ایٹی سیون پوائنٹ فائیو گرام آف گولڈ یہ بیس دنار بنتا ہے ساڑھے سات سو اسی طریقے سے اس زمانے میں جو دو سو درم ہوا کرتے تھے درم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا وہ بیس دینار کے برابر ہوا کرتے تھے یعنی ایک دینار ہوا دس درم کے برابر دس سو جو ہے وہ چاندی کے سکے ہوں تو ایک سونے کا سکہ بنتا تھا تو دو سو دن ہم ساڑھے باون تولے چاندی آج کے اعتبار سے بندی لیکن یہ بات یاد رکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوگی اور دنیا میں کرنسی صرف سونے پر چلی گئی اس لیے میرے نزدیک حق بات یہی ہے کہ آج بھی زکات سونے کے نصاب پر ہوگی چاندی کے نصاب پہ نہیں ہوگی جو یہ مولوی فصوعے دیتے پھرتے ہیں پچیس تیس ہزار روپے کے اوپر بھی زکار لگا دیتے ہیں اور پچیس تیس ہزار تو اب ہوئی ہے چاندی قیمت ورنہ سے آٹھ دس سال پہلے تو پانچ چھ ہزار روپئے ساڑھے باون جس کے بعد پانچ چھ ہزار روپیہ تھا تو وہ جکا دے تو پھر دے گا کس کو تو سونے کے اعتبار سے جو تقریبا میرا خیال ہے ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے بنتا ہے سونے کا نصاب ہوگا یہ اکثر پوچھتے ہیں کیوں ہماری کرنسی سونے کے ایک ویلنٹ ہے چاندی کے ایک ویلنٹ نہیں ہے تو اس وقت بیس جو دینار ہوا کرتے تھے وہ دو سو زیرم کے برابر ہوا کرتے تھے چاندی اور ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی تھی اوکیا اوکیا کیا ہے چالیس زیرم کا ایک اوکیا بنتا ہے اور دو سو درم ہوں گے تو پانچ اوکے تو پانچ اوکیے سے کم پر زکات نہیں یہ صحیح بہاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اوکیا سے کم پر زکات نہیں ہے بلکہ مسلم میں بھی ہے یہ متفر حدیث ہے صحیح بہاری اور مسلم کی پانچ اوکیا یعنی دو سو درم جو آج کے اعتبار سے بنیں گے ساڑھے سات تو سونا چاندی کا نصاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہماری کرنسی چاندی کا ایک نہیں ہے تو یہ میں نے اہم ترین گفتگو کی تو ایک بٹا چار دنار اگر آج محتاط اندازے کے مطابق سونے کی ایک تولہ قیمت لگائی جائے اٹھاون ہزار روپیہ تولا تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے ایک دینار کی قیمت بنتی ہے پاکستانی اکیس ہزار سات سو پچاس ایک دینار یعنی ایک سونے کا سکا اس زمانے میں پاکستان کے آج کے اکیس ہزار سات سو پچاس روپے بنتا تھا اور چوتھائی دینار پر ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اس سے زیادہ مالیت پہ تو چوتھائی دینار بنتا ہے پاکستان کی مالیت کے مطابق پانچ ہزار چار سو اڑتیس روپئے یعنی جو پانچ ہزار چار سو اڑتیس روپے کی چوری کرے گا تو تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اس سے کم پر ہاتھ نہیں کٹے گے اب اس میں کنفیوژن آئی ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو چور پر کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے یا ایک رسی چوری کرتا ہے اور اس کے پیچھے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھا اس حدیث کی وجہ سے بعد لوگوں کو ہوئی کہ ایک انڈے پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے انڈے کی قیمت تو اتنی نہیں ہوتی تو یہ حدیث جو ہے محدثیم کے فہم میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو انڈے کی چوری کرتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے خود فرما دیا کہ چوتھائی دینار سے کم پر نہیں کاٹے جائیں گے ہاتھ تو اس حدیث کی طویل کرنی ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ چور شروع میں تو انڈا چوری کرتا ہے پھر رسی چوری کرتا ہے پھر کنٹینیوسلی چوری پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک اس پر وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں اتنی بڑی چوری کر لیتا ہے گریجولی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھیں دے تین جانا ہے وہ ہو جاتا ہے سرائی کی زبان میں کہ گریجولی وہ چھوٹی چھوٹی چوری کرتے کرتے کرتے اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ شریعت کی اس لمٹ کو کراس کر جاتی ہے پھر جس پہ ہاتھ اس کے کاٹ دیے جاتے ہیں تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کر دی تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ للہ کیا مطلب کے لیے کیسٹ اس کی حوالے سے تیار ہو جائے